اے باور بسم اللہ الرحمن الرحیم آل. انم المومنون اللذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم صدق الله صدق رسوله النبي الکریم بنون ولا ذلک من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین <تصفح> السلام علیکم یہ جی شومیہ قسمت سمجھو یا کہ آپ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 میرے مومن ہر وقت مجھ سے ڈر رہے ہیں اور ان کو حساب کا خوف لگا ہوئے جا کیا ہوتا ہے ہم سے نات شریف کے لیے میں نے روکا ہے شاید کوئی شخص اس کو برا محسوس کریں بھی نات شریف کے لیے روک دیا تو پہلے بھی بتایا کہ سب سے بڑی نعت جو ہے وہ درود شریف ہے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 تبارک اسم و رب کا ذلجلا و اکرام محبوب فرمادے تیرے رب کا نام تو بڑی عزت والا ہے بڑے اکرام والا ہے اس لیے اب یہ سپیکر میں ناد شریف پڑھنا قرآن مجید پڑھنا لمبی نعتیں کر لینا سلا سلام کر دینا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 جو بھونکتے ہیں کہ ترقی یافتہ اسلام آ جائے وہ بے دین مسلمان ہیں نہیں انہیں اسلام کا پتا نہیں کہ اسلام خود ترقی ہے اللہ اسلام تو چودہ سو سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے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 یہ ہمارا وفادار ساتھی ہے جس کو ہم ساتھ کرنے کے لیے بھولے ہوئے ہیں بھی اس کو ساتھ ہی کر لیں قبر میں اشر میں ہر جگہ یہی ہمارے ساتھ رہے گا بہن بھائی ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے یہ ایسا ساتھی ہے کہ کیا جب تک جنت میں نہ پہنچائے چھوڑے گا نہیں ہمیں, ہمیں ہم ایسے وفادار ساتھی کو بھولے ہوئے ہیں اور بے وفا ساتھی دنیا کو بنا رہے ہیں زول کر نیم گئے جگہ وہاں دیکھو تو قوم ایسی ہے وہ قبروں پر بیٹھی ہے اپنی قبریں کھو دے ہوئے ہے اور ان کو سفا کر رہے ہیں ذکر رزگار میں مشغول ہیں روزانہ صبح تک شام تک وہاں رہتے ہیں اور پھر وہ گھاس کھا لیتے ہیں شام کو ان کے حاکم کہاں ہے تمہارا وہ حاکم کو ملنے گئے کہ ہم نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو کہ کبریں صاف کر رہے ہو اس نے کہا یہ ہمارا مکان ہے ہم اسے اس صاف نہ کریں ساری زندگی اس میں رہنا ہے تو ہم اسے بنا کر خود بخود جھاڑو دے دیتے ہیں اسی کو صاف کرتے ہیں ہمارا مکان بھی یہی ہے بھی گھاس کاتے ہو فرمایا زمین سے ہم آئے وہ بھی زمین سے اگتا ہے تو ہل کے نیچے جب جاتا ہے تو گھاس کھاؤ ایک جیسا اگر حلوا کھاؤ تو ایک جیسا ہو جاتا ہے وہ فضلا بن جاتا ہے یہاں تک ہے اس کی لذت نیچے تو وہ جیسے گھاس فضلہ بن جاتا ہے اس لیے ہلوا بھی فضلا بن جاتا ہے تو انجام تو اس کا ایک ہی ہے اس لیے ہم گھا کھا, گھاس کھا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اس نے کہا تم میرے وزیر بن جاؤ اس نے کہا خدا کا خوف کر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 ایک بزرگ کے پاس ایک آیا کافر آتش پرست کافر زمدار اندر پہنا ہوا تھا اپنا زمدار اوپر کپڑے پہنے ہوتے بہت کہا میرا ایک سوال ہے آپ کی حدیث ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تاکو وہ فراست المو تم مومن کی حراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس حدیث کا مجھے معنی سمجھا سکتے ہو آپ نے فرمائی یہ باہر والے سارے کپڑے اتار کر زنار اتار دے اپنا حیران ہو جانا تھا زمار میرے پاس کہاں ہے جنو میرے پاس کہاں ہے کافرانہ میرے تو ہے نہیں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 تیسرا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دینا اور چوتھا عمل جو ہے کہ بزرگ لوگ جو ہیں اولیاء کرام علماء حق ان کے آسن اعمال سے نگاہ نہ کرنا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 آمنتا باؤل ہکا و کافار رتا باؤل باطل ہاں فرماتے ہیں کہ اچھا عمل وہ ہے بہترین انہوں نے ان کہا نصیحت کرو انہوں نے ان کہا پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو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 پھر صحابہ کی تعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرما دی فرمایا میرے صحابہ ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے راپ آ جاؤ باقی سب کی تعت مشروط ہے مسلمانوں اس کے حکم کو دیکھو وہ خدا رسول کے حکم سے موافقت رکھتا ہے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 یہ تو سارے نبی ہمارے جاتے ہیں جیسا حاکم اس کی اطاعت کرو یہ اس نے تقریر کی ہے درباری ملا تو مشروط اطاعت ہے مسئلہ بہت ہے انی جائل ان فیلار دے خلیفہ فرشتوں میں اپنا نب بنانے والا ہوں مسلمانوں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 حاکم تو وہ ہے جو دائم اور قائم ہے تجھے تو پتا نہیں سفیاان سوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے ہاکم میں بسرا جا رہا ہے اکڑ کر آپ نے فرمایا اکڑ کر مت چل زور سے بولا نیچے نکال دیکھ کر چل تو جو اس کے ساتھ تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھاگے اس نے کہا روکو یہ مجھے نہیں جانتا تو ساکم نے کہا تو نے جو اتنا بات کی ہے شاید تو مجھے نہیں جانتا میں خلیفہ بادشاہ ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں تو آپ کو آپ نہیں جانتا کہا میں کون ہوں فرمایا تیری ابتدا گندے پانی سے ہے جو مرد سے نکلتی ہے پلیت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 درویشو کی مخالفت میں درباری ملا ارے ایسے ملا سے کوئی بحث نہیں ہوتی جو قرآن کے برعکس ہو ایمان سے کہو آج کل حکام جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں کیا قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں یہ تو قرآن کو چھوڑنے کی بجائے ظلم و ستم بتا رہے ہیں اور یہ عالم ہیں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 یہ قرآن کے برعکس اپنے طاقت نیب ہیں انہوں تو خدا کو نیب بنا رکھا ہے قرآن کے برعکس ہیں اللہ فرماتا ہے وہ ملم یاکم بیمان ضل اللہ عفا الا قمل کافرون وہ ملم یاقم بیمان ضل اللہ عفا الائے قحم الفاصقن وہ ملم یاقم بیمان ضلع ففا الا الظالمون تین کتابیں ایک, ایک ہی رکوع میں ہیں چھٹے سپارے میں آپ بیٹھے ہوں گے جو میرے قرآن کے سوا آ اپنے کا حکم چلاتے ہیں وہی وہ کافر ہیں وہی وہ ظالم ہیں وہی وافق ہے وہ منستا کو من اللہ کی کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے ارے اللہ سے کوئی بڑھ کر نہ اس سچا ہے تو جو ان کو اچھا کہتا ہے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 اور جو ان کو مانتے ہیں اس تعلیم کو کہ یہ اچھی ہے وہ مرتد ہیں اور مرتد سے باس نہیں ہوتی مرتد واجب الیادہ ہوتا ہے یا دوبارہ کلمہ پر ہے یا اس کی سزا قتل ہے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 ہوگئی شانہ بشانہ برابر ہوگی اگر ہم برابر کہیں تو ہم نے خدا رسول سے بغاوت کی ہم نے خدا رسول کے فیصلے کو نا سمجھا ایسا ہے نا اب یہ کہتے ہیں ہم بی بیوی اور مرد کا حق برابر ہے شانہ بشانہ ہے اور, اور حدیث پاک بھی سنا دوں ارے دال قیامت کے دن بھی شانہ بشانہ کرنا کہ سو عورت سے ایک عورت بحث میں جائے گی اور سو مرد میں ایک مرد بحث میں جائے گا یہ دولت میں جائے گا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 جہاں تقریر کرتا ہے جی میں نے چشتی صاحب کے لیے دو ڈالے علم کے کتابوں کے بھر کر لایا ارے ایمان سے کہو بیوقوف بناتے ہیں ہمیں ہم تو بے وقوف ہیں بھی صحیح یہ جھوٹے پیر جھوٹے مولوی اور بد عمل حکومت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہمیں حق تک نہیں آنے دیا ارے یہ تعلیم تو سو سال ڈیڑھ سو سال ہوا ہے نا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 مسافر خانے جد رہنا جو نہیں پھر کیوں اس مسافرخانے در میں جناب جی مال کٹا کر کے مال اس مسافر خانے واسطے ہی جمع کرا نہ کافر تے تنازع اس دنیا دے مال لو دنیا لی کما مومن ہمیشہ دنیا دے مال لو آخرت لئی کمانا وے em fará مومین ہمیشہ دنیا کے مال آخرت لئے کما دا لے فرقی مومنٹ کدی دنیا نیا ماہ نہیں کماگا تا کر کے مومنٹ جدو کماگا خرچ کرے گا آخرت جن خرچ کی جائے گا ہاں جی جی اولاد واسطے لاوے اس واسطے کہ اللہ حق بنا نہیں می پورے کرنے بیگا سیاح اصلاح کی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 تجھے کوئی اچھائی پہنچے تو قافروں کا دکھ ہے یہ تمہاری ترقی ان کی تنزلی ہے بربادی ہے اللہ فرماتا ہے وائم تو صرف تم سیاح یافا ہو بے تمہاری تنزلی کی وہ خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی ترقی ہے یہ قرآن فرماتا ہے اب میرا سوال ہے کہ وہ اپنی تنزلی کے لیے پیسے لگا رہے ہیں اسکولوں میں ایمان سے کہو بھی کہ ڈالا جو آ گیا وہ اپنی ترقی کے لیے بگا رہے ہیں قرآن فرماتا بشیر المنافقین بے عذاب العلیم الزینا یتافون القافرینا اولیا محبوبہ منافقوں کو سخت نتار عذاب کی بھی دے دے منافق وہ ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں آر! آر! آر! آر! یہ تو دوست نہیں سمجھتے یہ تو اپنا بالک اور مولا اور آقا سمجھتے ایسے آئے وہ تسلیم کرتے ہیں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 مولانا روم سے پوچھو آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث سست اصل آپ کی کتابیں لائے گا مصنوی شریف ارے مولانا روم صاحب دنیا کا منا منایا عالم اور ولی ملانا. ہر شخص اس کو جانتا ہے ملانا. آپ نے فرمایا علم قرآن تفسیر و حدیث سست ہر کے بعد جوزی خانت خبی سست مولانا نظم صاحب خبیز کہے تو انہیں ترقی یافتہ کہے فرمائل قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا پڑھے گا خبیز بن جائے گا اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایمان سے تو بےمان کے ساتھ بحث نہیں ہوتی بےمان کو کہا جاتا ہے یا توبہ طیب ہو جا یا پھر تیری سزا قتل ہے ایسے بےمان جس سے جو ایمان کا بےمان ہو اس سے آمال اکوال اقال پر بات نہیں کی جاتی عقیدے پر کی جاتی ہے اس لیے بد مذہب جو ہے نا میں جا رہا تھا تو ایک اہل تو سے بحث ہو رہی تھی اس نے حضو کے بارے میں پہل پہلے دو اس بات بیٹھے تھے سارے عالم بیٹھے تھے میں جا رہا تھا مجھے بلا لیا ایسے مغز کھائے جا رہے تھے تو وہ جانتے تھے تھے یہ ان پڑھ بندہ ہے لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ بات کچھ اللہ کے فضل سے سیدھی کر دیتا ہے ایسے عقیدے سے مجھے بلایا کہ یہ ہم کو کہتا ہے کہ پیر پہلے دھونا چاہیے میں نے کہا یہ کون ہے کہ شیئر میں کیا ہم تو ان کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ تو بے وزن دنگے کی طرف نماز پڑھے تو میں اسے نہیں کہوں گا کہ کعبے کی طرف پڑھتے اور یہ نہ پڑھے تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ جہاں مسلمانوں اعتقادی اختلاف ہو وہاں عملی موافقت فائدہ نہیں دیتی ٹھیک <تصفح> ہے بات میں آپ کو حق <تصفح> بات بتاؤں گا جو بے دین لوگ ہیں اے لدیس ہیں کوئی ہیں بد مذہب ہم ان کے عقیدے پر تو بحث کر سکتے ہیں فکہ میں بحث ہم نہیں کریں گے اس لیے عبد الطباب صاحب نے جا کر چشتیاں شریف اس نے برا بلا کہا رفع یدین کو تو دیو بند آ کر وہاں کے مولوں کو پکیڑ لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو رفع یدین کیا اب اس کو کیا کہو گے خاموش ہو گئے نا ایمان سے سارے ابو بھئی اس نے تو خراب کم کر دیا وہ برا بولا جو رفع یدین کرتے ہیں تو اس میں تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ گئے امام شافی بھی آ گئے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 چند کوڈیوں میں بکنے والا کہہ دے کہ یہ علما ہم مان جائیں ایمان سے گاؤں مارنا رو ان سے مانیں گے یا ان کو مانیں گے باس ان سے ایک بزرگ جا رہے ہیں اولما کا ٹولا بیٹھا ہے اولما کا ٹولا بیٹھا ہے وہ باتیں کرتے رہے آپ خاموش رہے اولما سو ہوں گے حق نہیں ہوں گے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 فرمایا ان کو اولیاء کرام کی صحبت حاصل نہیں تھی چھڑے عالم تھے تو میری دلیل حدیث قرآن اور راز تھے ان میں کوئی سمجھنے والا نہیں تھا اس لیے میں نے وہاں خاموشی اختیار کی تو یہی وہی تو ہیں جو نہ قرآن نہ حدیث کو دیکھیں نہ قرآن کو دیکھیں نہ حالات کو دیکھیں یوں ہی من کراتے ان سے ہم بحث نہیں کرتے ان کا علاج یہی ہے کہ یا توبہ کا یا اعادہ کریں پھر کلمہ پڑھیں یا اگر حکومت اسلامی ہو تو انہیں کو قتل کر دے جیوں ہی ہوئی ہر جگہ چیستتی صاحب چیستی صاحب او پاگلو تم تو بکے ہوئے ہو ایمان سے سعدی علیہ رحمت سے نبایا دو شخص حق نہیں کہہ سکتے دو شخص حق نہیں کہہ سکتے ایک تو جو لالچی ہو اور دوسرا حاکم کا خوف ہو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 اور, اور میں ان کو بتاؤں گا یہودی سازش کو تم نہیں جانتے خدا کی قسم یہودی سازش یہ ہے کہ دین احوال میں بھی رہے جزوی طور اور آمال میں بھی جزوی طور رہے اور معاملات میں کل ہو اس فتنے کو آم عالم نہیں سمجھ سکتا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 وہ ہستیاں علامہ اقبال یہ شارکپور شریف والے ایک بزرگ تھے وہ سرونگا ان کے پاس کوئی نہیں آتا تھا ڈاڑی منڈا بیٹھے تھے نہیں آنے دیتے علامہ اقبال آیا اس نے ان کو لوٹا دیا جو باہر کھڑے تھے علامہ اقبال کو لوٹا دیا واپس جاؤ اب بزرگ کو پتا چلا کہ علامہ اقبال آئے تو واپس چلے گئے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 اندرون ملک شیر ہے تو بتا آپ کو تو کیسا حکمران ہے ارے باہر ملکوں کے تو چوہا بن جاتا ہے اور عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے ایمان سے طاقتور بادر اس کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے اپنا زور ازمائے اسے بہادر کمزور سے زور ازمانے والے کو بہادر نہیں کہتے آپ چمیٹ چوئٹوں کو جو قدم میں ارے قدم کے نیچے رگیر کر جو اکیل کریں تو پھر میرے جیسا بھی کوئی پاگل ہوگا چوٹی کیا چیز ہے چوٹی کو اکڑ کر میں رگڑ کر ایمان سے عوام چوٹی جتنا حکومت سے آگے چوٹی جتنا بھی طاقت نہیں رکھتی ارے ظالم تیوٹی کو رگڑ کر اکڑ رہا ہے اور باہت چوہا بن رہا ہے شک. چوہے سے بھی بدتر تو آپ گلیوں میں پھر رہے ہیں. عورت کہہ رہی ہے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 نوکر نے کہا حامر انمومنی مجھے تو میں اٹھاتا ہوں آپ نے فرمایا یہ اچھا پپلے اور عمر کو اس درد تک مارتا جا کے اس نے بوکے کی سبان نہیں رکھی ارے یہ بات تھے ظالم ظالم جو عیاش کے تخت پر بیٹھے ہیں اور بیچارے غریب کو روٹی نہیں مل رہی ہے اور یہ گھوڑے دور دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑ روپے گھوڑے دور پر لگے ہوئے ہیں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 افرادی طاقت آئی تو لوگوں کو تکلیف دینے میں سرس کی مالی طاقت آئی تو لوگوں پر ظلم کرنے میں سرس کر دی اگر سیاسی طاقت آئی تو اس نے لوگوں سیاسی آخری طاقت ہے ارے ایک بےمان مناسب بے دین کا حق بھی نہیں ہے سیاست میں جو لوگ کہتے ہیں جی بادشاہی مانگنا حرام ہے مفصل تفسیر پڑھ کر دیکھو پہلے لوگوں کی غلط تمہارا حق نہیں ہے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 خدا کی قسم کہہ کرتا ہوں اگر رکاوٹ ہے دین کے نہ آنے پر بلادینیت پھیلانے پر بے غیرتی پھیلانے پر لڑکیوں کو ناچنے گانے تے پر بغداد جو بھی جا رہے ہیں جو کہتے ہیں گانا صحیح ہے نوز بلّہ روح کی غذا ہے روح تو کافر کا بھی روح ہے نا مسلمان کے روح کی غذا قرآن اور حدیث اور ذکر خدا ہے کافر بےمان کے روح کی گنارے گاہ جو ہے وہ گانے باجے ہیں روح تو کافر کا بھی روح ہے کتے کا سور کا بندے روح تو ہر ایک کا ہے نا آپ جا رہے ہیں بندہ گانے والا ہے آپ کے آنکھوں میں کانوں میں, میں آواز پڑی آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا اللہ بلّی العظیم تو اس نے آپ پر جو وہ باجا تھا نا ایسا مارا کہ آپ کا سر فوٹ گیا لیکن آپ نے لا حول ولا قوت الا بلا شیتانی سیل پر پڑی جاتی آپ نے پڑھ دی پھر آپ گھر گئے پٹی رکھائی اس کا باجا جو تو ٹوٹ گیا تو آپ نے پیسے بھیجے کہ اس سے معذرت کرنا میرے مارنے پر تیرا باجا ٹوٹ گیا ہے تو یہ باجا پیسے ہیں باجا اور خرید لو آ بغداد جنیدی ارے ان لوگوں کے تم شان نہ دیکھو ان کے امال دیکھو ان کے کیسے آمال ہیں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 اس لیے اسے کھینچنا نہیں چاہیے اللہ اکبار باللہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اکبر کہنا چاہیے اگر کھینچو گے تو یہ اخبار جو ہے شیطان کا نام ہے اللہ پناہ دے بہت بڑا کفر ہے یا اللہ انتا غنی فقیر انتا قوی انتا ذل دلال اللہ, یا اللہ یا رحیم یا محمد آل محمد भाई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 دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی آپ اور آپ کے خاندان کو جو آئے بیٹھے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو فضل احمد کو میرے برا پناہ دے اپنی حفظ امان میں رکھے برے کمیں دے کنو برے گالی دے کنوں برے خیالات دے کنوں برے انجام دے کنوں ڈوائیں جان کی رسوائی ڈوائیں جان کی بےزتی تنگ دستی گھٹ رسک گھٹ زندگی حرام رسک پرائے حق دے کنوں کف رشر منافقت گمراہی دے شار فساد ڈاکہ چوری حادثات الم دکھ پریشانیاں سا کو اللہ سے بمائے خاندان پناہ رکھے لا دینیت ہاکم کے جبر و تشدد تاہ تمام مومن ان مسلمان کو جو ما پناہی منگن تو حاضرین کو یا اللہ اپنی پناہ دے آمین پناہ دے جو سا جو مرض ہے وہ دور نہ تھو نویا لگے یا اللہ کنو ڈاکٹر دے کنو ہسپتال دے کنو اپریشن دے مومنین ساکو نجات دے ساکو پناح دے سارے رشتے دار کوئی پناح دے یا اللہ پاک بنا کنو حاکم حاقم دبرو تشدد بھی ساقو پنا دے ہر مصیبت کون محفوظ رکھ دینی دنیا بھی ساری مدد فرما یا اللہ سارے گناہ ہم فرما یا اللہ پاک میرا ہم آزمائش اور امتحان لائق نہیں ہے ہمارا امتحان آزمائش نہ لے ہمیں معاف کر دے آمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے آسانی کے اسباب پیدا کر دے ربانہ تو منا ان کا انت سمیع العلیم انہ کا کا کا و توبل عینا ان کا طب الرحیم اللہ مسال القمن فضل کا وجود کا انتاغنی و آنا فقیرن انتا غنی وانا فقیر یا اللہ تو غنی ہے ہم سوالی ہے انتا غنی وانا فقیر انتا قبیون وانا ضعیف انتا ذلجل ول کرام آنا لاش لائم مکان یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم و صلی اللہ تعالی علا خیر خل کے محمد واہ اللہ علیہ اللہ صحاب اجماعین بے رحمت کیا جی کس مت جگہ کمل والے دل پیرا پا یتیم دیا تے دکھیا تو دکھڑی تو بھی ساری Satsang <laughs> with I have put Oh! good uh -huh. کار نو سینے کوئی تج آ آوے k سج میں کیوں لے